وہ شخصیات جن کا امت مسلمہ میں بہت بڑا علمی مقام ہے اور جنہوں نے دین متین کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا ان میں سے ایک نمایاں شخصیت امام اعظم رد اللہ تعالیٰ عنہ ہے کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ، کاشف الحما امام اعظم حضرت سعید امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستر ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے عائم عربہ یعنی چاروں امام امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل ردی اللہ تعالی عنہم برحق ہیں اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت اللہ الاکرم چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں اور آپ امام العمتین ہیں امام بخاری جیسے عظیم محدث بھی بالواسطہ آپ کے شاگرد ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ تعالی انہوں نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی ایک رات جناب رسالت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حنیفہ اللہ ازل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے آپ گوشہ کا ہرگس ارادہ نہ کریں مدینہ منورہ میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے روزہ پُر انوار پر اس طرح سلام ارض کیا السلام علی کا یا سید المرسلین تو روزہ انور سے جواب کی آواز آئی و کا السلام یا امام المسلمین سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی زندگی میں بچپن حج کیے آپ نے مسلسل تیس سال روزے رکھے بیس سال تک ایک رکاوٹ میں قرآن پاک ختم کرتے رہے پینتالیس سال تک عشاء کے حضوص سے فجر کی نماز ادا کی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم رمضان المبارک میں باسٹ قرآن پر ختم کرتے تھے انہوں نے اسی سال کی عمر میں دو شعبان المعظم ایک سو پچاس ہجری میں وفات پائی اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزہ فیض الانوار مرجع خلائق ہے آپ فقے مدوین اول ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو شخص بھی دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہے گا وہ امام اعظم کے فیضان علم کا محتاج ہوگا امام ابن حجر شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے خیال میں یہ وہم نہ آئے کہ امام اعظم کو فکر کے علاوہ دیگر علوم پر دسترس حاصل نہ تھی آپ علوم شریعہ تفسیر حدیث وغیرہ علوم میں بحر ناپید کنار تھے اور ہر فن کے امام تھے